أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا, عندنا ما ماتوا وما قتلوا اللہ ذلك في قلوبهم بما تعملون سبحان ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا روز سخن منافقین کی طرف رکھا اور اہل ایمان کو ان کی تربیت فرمائی تنبیہ فرمائی کیونکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ عہد کی طرف تشریف لے جانے لگے تو عبداللہ بن اوبائی جو مرافقین کا سردار تھا اس نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ جو ہے مدینہ نورہ میں ہی رہیں اور یہیں رہ کر دفاع کریں آک علیہ وسلم کی منشا بھی شروع میں یہی تھی بعد میں جب نوجوان سیابہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑنا چاہیے تو آخلام رائے مبارکہ جو ہے وہ تبدیل ہوئی اب یہ منافق جو ہے یہ نہیں کہ مدینہ سے شہر سے اس وقت پورا شہر جو اتنا ہی تھا جیسے مسجد نبی شریف ہے آج اتنا پورا شہر تھا مدینہ کا باقی جو تھے سارے بستیاں کہلاتی تھیں کباب بھی پہلے بستی تھی اوالیہ مدینہ اور یہ سارے کے سارے علاقے جو تھے یہ ساری بستیاں کھلاتی تھیں تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں سے مدینہ شریف سے باہر نکلے تو یہ کتنا سفر بنتا ہے تھوڑا سا سفر ہے کا یہ اتنا بھی ساتھ نہیں چلا تین سو بندوں کو لے کے واپس آ گیا جی یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے آخر کیا وجہ تھی کیا سبب تھا کہ یہ بندہ منافق بن گیا کیونکہ یہ جن یعنی کے خود اپنے تو بڑا زیرک تھا کہ آکل السلام کے مدینہ آنے سے پہلے سارے کے سارے اوس اور خزرت جو ہیں وہ متفق ہو چکے تھے کہ اسے اپنا رہنما مان لیا جائے لیڈر اور حاکم مان لیا جائے اسے بس اس کی تاج پوشی ہونی باقی تھی باقی سب کا اتفاق ہو چکا تھا سارے کے سارے اسے اپنا حاکم ماننے والے تھے اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ یہ ہمارا سردار ہے جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا ادھر آ علیہ استعد السلام مدینہ میں تشریف لیا ہے اللہ جی آ کر اسد اسلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی پہلی سلطنت جو ہے اسلام کی پہلی حکومت وہ یہی سے اس کی ابدا فرمائی, فرمائی. مجدد. مجدد. تو پھر اس کا جو خواب تھا وہ سارے کا سر دھر رہ گیا اب اس زلیل کی ہر موقع پر کوشش ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جائے ایسی تخریب کاری کی جائے کہ لوگوں کا اہل مدینہ کا خاص طور پر اعتماد جو ہے وہ آکل صد اسلامی زا کے ذات سے ہٹ جائے اور مہاجرین سے ان کے دل جو ہے وہ متنفر ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ دوبارہ حالات سازگار ہوں تو میں پھر حاکم بن جاؤں بھائی یہ شروع سے لے کر آخر تک اس کے ذہن میں یہی بات رہی جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے انصار میں سے ان کے قبیلے کی طرف راستے میں آک علیہ صاحب السلام نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابئی اور دوسرے لوگ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بخاری شریف میں ادیث شریف ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو آک علیہ وسلام وہاں تشریف فرما ہوئے آک علیہ وسلام نے کھڑے ہو کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی سارے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں آک علیہ السلام کے چابا بھی بیٹھے تو یہ عبداللہ بن عبی جو ہے نا یہ ضلیل نوزہ بن ذال کے علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا یہ باتیں اپنے پاس ہی رکھا کریں وہی وہ ٹھہرا کریں جس کو سننیوں گی وہیں آ کے سنے گا باتیں اچھی ہیں آپ کی سننے والی ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا آپ ایسے آ کے ہماری مجلسوں میں آپ تنگ نہ کیا کریں یہ رسول اللہ علیہ صاحۃ وسلم کو کہنے لگا عبداللہ بن عبئی یعنی یہ بظاہر کلمہ پڑھ چکا تھا مسلمان ہو چکا تھا لیکن آقا علیہ صاحب السلام کو اس نے یہ بات کر دی اب جب بھی اس نے یہ بات کی تو آکل علی صحت السلام کے سیاب کرام علیہ اردوان جو وہ آک علیہ السلام کو کہنے لگے کہ حضور آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں ہم سننا چاہتے ہیں آپ کا جہاں جی چاہے آپ ہمیں باتیں سنائیں ہم سننے کو تیار ہیں آپ ہمیں کہیں کہ آپ کے ہاں آ کے ہم سنیں ہم وہاں سنیں گے آپ یہاں آ کے ہمیں سنانا چاہیں تو ہم یہاں بھی آپ کی باتیں سنیں اچھا آکل صحیح کی سواری مبارکہ جو ہے جس پہ آکلیہ السلام سوار تھے وہ بھی ساتھ ساتھی یعنی یافور دراش گوشت کہہ لیں اسے یافور ممکن نہیں کو اور ہو سواری لیکن تھا وہ یہی تو اس نے وہیں پہ اس نے عاکل صلی السلام کے بارے میں سواری کے بارے میں یہ کہا کہ ہمیں اس سے بدبو آ رہی ہے اسے ذرا پرے کر دیں تو عاکلِ صلی اللہ کے صحابہ کے لے مردوان جو ہیں اسی بات پر جلال میں آ گئے اور اتنا اسے مارا بخاری خارش میں حدیث پاک ہے الفاظ موجود ہیں فرمایا کہ آکلیہ السلام کے صحابہ نے ڈنڈے اور جوتے مارے اس کو اتنی لڑائی ہوئی ڈنڈے اور جوتے تک چل گئے سواری کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے پھر آک علیہ السلام کے سیابی وہیں کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تو یہ کہہ رہا ہے کہ سواری کے پسینے سے بو آ رہی ہے انہوں نے کہا السلام کی سواری کا جو جو ہے نا پیشاب وہ تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے ہاں وہ تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے تو کیسی باتیں کرتے رسول اللہ کی سواری کے بارے میں یہ بات آکسلام کے وہاں سے آکل علیہ السلام آگے چلے حضرت سات بن وادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تشریف لے گئے انہیں جا کر آک علیہ السلام نے عبد اللہ بین کی ساری بات بتائی میں کس نے آج یہ بدتمیزی کی ہے حضرت سات دنوں بادہ رضی اللہ تعالیٰ ارض گزار ہوئے انصار میں سے ان کے سردار تھے یا ارد گزار ہو یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ ہے جو آپ کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی یہ حکمران بننے والا تھا ہمارا اوسر خضرج کا متفقہ طور پر پورے مدینے میں تو یہ آپ کے آنے کے وجہ سے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اس لیے اسے وہی تکلیف ہے اور کوئی تکلیف آئی نہیں اسے اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں, نہیں, نہیں, ہے. نہیں ہے یعنی اسے جو خبت سوار ہے صرف لیڈری کا ہے اور کسی شیئے کا صرف لیڈری ہی چاہتا ہے یعنی کہ لیڈری بندے کو ایسا دماغ خراب کرتی ہے <سلام> پھر یہی لیڈری کا جو ہے نا وہ اسے جو تھا وہی یعنی کہ میں کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال سناتا ہوں جنگل کے جانور جو ہے نا وہ سارے جمع ہو گئے انہوں نے کہا جی یہاں پہ شیر کسی وقت حملہ کر دیتا ہے کوئی جانور کبھی آتا ہے حملہ کر دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اپنا کوئی چیئرمین مقرر کریں اپنا لیڈر ہو تحریک کا تو وہ اپنا چیئرمین مقرر کریں تاکہ وہ معاملات جو ہے اپنے جا کے اس کے سامنے رکھے اپنے مطالبات اپنے شیر کے سامنے رکھے جانور کے سامنے رکھے تو وہ بات جو ہے چلتے چلتے چوہے پہ آپ آ کے منتظ ہوئی چوہے کو انہوں نے چیئرمین مقرر کر دیا اب اس نے کہا یار کوئی نشانی ہونی چاہیے میری کوئی میری نشانی ہونی چاہیے جس سے میں پہچانا جاؤں گا کہ میں چیئرمین ہوں کہ میری جیسی قوم کے اور بھی ہوتے ہیں اور بھی کھڑا ہونے لگ جائے کیا ہوا انہوں نے ایک ڈبا پڑا تھا وہ پکڑ کے اس کو دھاگا باندھا اور اس کی دم کے ساتھ باند دیا دھاگا باندھ دیا اس کی دم کے ساتھ تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے اب بھاگتا پھر تھی کسی کو کوئی دعوی نہیں کر سکے گا بھائی تیرے علاوہ کوئی بھی چیئرمین ہے بھائی اب دھاگا باندھ دیا اس کی دم کے ساتھ اب کہیں سے بلی آ پڑی اب بلیائی نے سارے چوہے بل میں گھس گئے سراخ میں اب وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اس نے کہا یار کیوں نہیں آتا اس نے کہا میں تو آتا ہوں پر چیئر مینی نہیں آنے دیتی چیئر مینی جو ہے نا میری پوشل کے ساتھ دم کے ساتھ یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتی ورنہ میں تو کب کا اندر آ جاتا مجھے بھی خود ڈر لگ رہا ہے تو یہ چیئر مینی کا خبر جس کو سوار ہو جائے نا جی قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے آکر سعد اسلام نے رشا فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے وہ جانوروں کے بکریوں کے بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان وہ بھی نہیں کریں گے جتنا نقصان تمہارے دین کا دو لیڈری کے بھوکے حکمران کریں گے دو لیڈری کے بھوکے بندے تمہارے دین کا جتنا نقصان کریں گے نا اتنا نقصان کریمہ کلے سامنے فرمایا دو بھیڑیے بھوکے دو بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بھی تمہارے جانوروں کا بکریوں کا بھیڑوں کا نہیں کریں گے جتنا یہ لوگ تمہارے دین کا کریں گے اب آپ خود اندازہ لگائیں ہمارے ملک کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے جہاں ایک پارٹی قائدے ایک پارٹی جو ہے وہ حزب اقتدار ہوتی ہے ایک حضب اختلاف ہوتی ہے ایک کو حکومت کہتے ہیں ایک کو اپوزیشن کہتے ہیں دونوں جماعتیں جو ہیں انگریزوں کے ہاں جا جا کے ہم اپنے دین پر حملہ زیادہ کریں گے مہربانی کریں ہمیں آنے دیں ہم دن جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے وہ کہیں جی سپیکر پہ افزان پہ پابندی لگا دیں کہ ہم لگا دیں گے انہیں جی فلانا بل جو ہے آرام کاری کا آپ پاس کر دیں ان کا پاس کر دیں گے ان کا ناموس رسالت کا مسئلہ جو ہے اسے وہ جو قانون تمہارے ہاں بنا ہوا اسے بے اثر کر دیں انہوں نے کہا جی ہم کر دیں گے آپ مہربانی کریں ہمیں بنا دیں اب بتائیں بھائی یہ لیڈری کے بھوکے جو ہیں دین پہ حملہ اور ہو چکے نہیں ہو چکے آج ستر سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ دین پہ حملے کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں لیڈری کے بھوکے ہیں وہ بھی لیڈری کے بھوکا میں میں بندے بندے بندے بندے کی جاتے کے اب دو دو دو آپس لڑ لڑ پڑے پڑے ایک تھا تھا تھے بھی اتنا بڑا معاملہ اٹھایا کس نے نوزب ذالک یہ نکال دیں گے نوزب اللہ کے کے کوئی عزت ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ لفظ اس نے وہاں کھڑے ہو کر بولا اور کریم اکسلام کے صحابہ کے رام اللہ مردوان کے بارے میں بولا عبداللہ بین منافک نے جی اور پھر اسی نے وہی کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اس نے کہا اپنے لوگوں کو جواب دینی سب کو انسار کو مخاطب کر کے کہا اس نے کہا میں تمہیں کہہ دیتا اپنی جھوٹی روٹی ان کو نہ دیا کرو اب یہ کھاتے ہیں اب تمہارے گلے پڑتے ہیں یعنی یہ آکلیہ اسلام کے صحابی مہاجرین کے بارے میں اس نے یہ بکواس کی عبداللہ بن اوبئی نے یعنی اتنا نقصان کرتنا لیڈری کا بھوکا عبداللہ بن ابئی ذلیل جو ہے اس کے پیچھے اس کے دماغ میں صرف یہی چیز سوار تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آکل اسلام سے اعتماد اٹھ جائے مدینے والوں کا اور دوبارہ جو ہے وہ مہاجرین سے اعتماد اٹھ جائے مہاجرین سے متنفر ہو جائیں دوبارہ پھر میں یہاں لیڈر بن جاؤں حاکم بن جاؤں تو اب یہ موقع جو ہے نا اس کے پاس یعنی کہ بدر میں بھی یہی ہوا تھا چودہ سیابہ شہید ہیں چودہ میں سے آٹھ سیابی جو ہیں مہاجرین ہیں انصار ہیں اور چھ جو ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں اور یہاں اود میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں زیادہ تعداد انصار کی تھی باقی تھوڑی تعداد جو ہے وہ مہاجرین کی تھی یہ لتبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا تھی کہ کتنے لوگوں نے کہاں شہید ہونا ہے کس کس کے لیے لتبارک و تعالیٰ نے غازی کا نام رکھا ہوا تھا کس کس کے لیے شہید کا رکھا ہوا تھا تو یہاں بھی زیادہ صحابہ جو ہیں وہ انسار میں سے شہید ہوئے تھوڑے مہاجرین میں سے شہید ہوئے تو اس کے پاس ایک یعنی کہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک موضوع ہاتھ آ گیا اس نے جناب ہر طرف جہاں بھی جائے وہ یہی کہے ہاں بھائی میں نے کہا تھا مدینے میں رہیں میں نے کہا تھا مدینے سے باہر نہ جائیں ستر بندے شہید ہوئے چتر بندے مارے گئے کہا تھا میں نے کہ یہاں سے نہ جائیں اس نے کہا میں نے پھر ناراضگی بھی دکھائی تین بندے بھی واپس لے پھر بھی چلے گئے یعنی کہ یہ زلیل رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے اعتماد ہٹانے کے لیے آکل علی السلام کی طرف جو توجہ تھی اہل مدینہ کی آکل علیہ السلام کے صحابہ کی اس سے دور کرنے کے لیے لوگوں میں جا کے پروپگنڈ کرتا پھرتا ہے صرف کیا وجہ تھی پیچھے لیڈری کا شوق تھا تو یہ حقیقت بات ہے جب بندہ لیڈری کا شوق چڑھ جائے نا جس کو آکلیہ نے پتا کیا فرمایا آکلیہ السلام شاہ فمائد جو ہم سے حکومت طلب کرے ہم اسے دیتے نہیں ہیں اللہ ایک بندے نے جو مطالبہ نہ کرے اور وہ بندہ جو مطالبہ کرے وہ, وہ نا حل کرار پاتا ہے حکومت کے لیے یہ ذہن میرے اللہ نے مطالبہ نہیں کیا ہاتھ پکڑ کے زبردستی بیٹھ شروع کی کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا مجھے بنایا جائے ہاں جی لیکن یہاں سر دیتے پھرتے مجھے بناؤ اور جو جسے دیکھتے ہیں سامنے کوئی اسلامی زین کا بندہ اوپر آنے لگتا ہے تو اسے گولی مار دیتے ہیں یہ ویسے زہر کی گولی دے دیتے ہیں پوری دے دیتے ہیں ویسے اسے چلتا بناتے ہیں یہ حال ہو گیا آج تو اتنے بھوکے ہیں نا اس بلندا لیکن سمجھ نہیں ہے کریما کل شام جس بندے کو قاضی بنایا گیا جج بنایا گیا میں وہ تو ایسا ہے جیسے اسے الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا گیا سیدھی چھری کے ساتھ جان جلدی نکل جاتی الٹی چھری کے ساتھ بندہ ذبح کرے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے اسے ذبح کرتے کرتے ہے یا نہیں تو کریما کل شام کیا فرماتے ہیں یہاں آپ آج اشتہار دے دیں جناب جج کے لیے جگہ خالی ہے انیس بندے جمع ہو جائیں گے مجھے, بنائیں. مجھے, بنائیں. مجھے, بنائیں. مجھے بنائیں. ہے یا نہیں ایسا تو آج اصل میں معاملہ یہ ہے لوگوں کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف نہیں رہا انہیں یہ نہیں رہا یار فیصلہ کر رہا ہے میں نے آخر کسی کا نہ حق فیصلہ ہو گیا تو میں کیا متبادل رب رہا وہ کیا جواب دوں جواب صرف ایک کوڑا کم لگانے کی وجہ سے ایک قاضی نے آکلے سامنے کاضی جو ہے وہ ایک کوڑا کم لگائے کسی کو اللہ تبارک صرف ایک کوڑا کم لگانے کی وجہ سے جہنم ڈال دے گا ایک کوڑا کم لگانے کی وجہ سے اور ایک بندہ ایک کوڑا زیادہ لگائے گا ایک کوڑا زیادہ لگنے کی وجہ سے بندہ جہنم چلا جائے گا تو بتائیں آج جن قاضیوں کے ججوں کے فیصلوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں پوری پوری زندگیاں غریبوں کے جیلوں میں گزر گئی ہیں ان کو کیا بنے گا کیا مت ان کو کیا بنے گا کیا والے بتائیں بتائیں آج ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں صرف ہماری اسی عدالت کے بتائیں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تو پوچھنے والا نہیں ہے بےچارے بچ ان کے بچے رُل گئے ان کی عورتیں جو ہیں وہ پیچھے پڑی پڑی جناب برباد ہو گئی ضائع ہو گئی ہیں ان کے ماں باپ جو ان کی ہڈیاں ضائع ہو گئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کیا بنے گا ان کا بتائیں تو پیارا مترم بھائی یہ لیڈری کا جو شوق ہے نا یہی ان یعنی کے نفاق اور منافقت تک لے جاتا ہے جیسے اس منافق نے کیا تھا اخ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا دین کے خلاف کھڑا ہو گیا غزوہ او سے واپس لے ایا بندے بنی بنو مستلق میں اس نے جناب اس طرح کی حرکتیں کیں تبوک جاتے ہوئے اخ علیہ السلام کے جا رہے تھے اس وقت بھی بڑی اس نے منافقتیں کی جگہ جگہ پہ یہ صرف لیڈری کا شوق تھا اور یہی چیز جو ہے نا اسی اس لیے اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے کا سردار ہیں جی آج ہمارے دور کے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے لیڈری گریبوں کی روٹی بند ہو جائے گی مزور کی روٹی بند ہو جائے گی روڈ پہ بیٹھا جسے ادارے اچھے لگ رہے تھے آج وہ اداروں پہ بھونک رہا ہے گولیاں کہہ رہے ہیں اور وقف اور پاگل تو قوم ہے نا جو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا لیڈر اور رہنما جو ہے ایک دن ہاں کالا ہوتا ہے ایک دن کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں سفید ہوتا ہے جنہیں اتنا تک فرق نہیں آتا وہ قوم کون تھی سمجھدار ہے اور دنائے یار بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کیا ارشاہ فرمائے جی دیکھیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کلذین کافروا اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے وقالوا لی اخوانہم اذا دربوا في الارض او کانو غزل لو کانو عندنا ما ماتو او وما قتلو جب وہ زمین کی طرف چلے یا انہوں نے جہاد کیا غزبہ کیا انہوں نے جہاد کیا غازی بن گئے لو کانو عندنا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیاب مردوان جو مدینہ سے اوت گئے تھے وہاں شہید ہوئے تو منافقین نے یہ کہا انہوں نے کہا جی اگر نہ جاتے ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے نہ شہید ہوتے اللہ تعالی نے کیا رشا فرمایا لو کانو عندنا اگر یہ ہمارے پاس ہی رہتے مدینہ ہی رہ جاتے نہ جاتے وہاں تو ماں ماتو ان کو موتی نہ آتی ماں کو تلو اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے یعنی یہ موت سے بچ جاتے قتل سے بچ جاتے اگر ہماری مان لیتے دیکھو ہم بیٹھے رہے ہیں بچ نہیں گئے ہم بالکل خاموشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا بھائی یہی گئے جا کے جناب انہوں نے یہ یعنی ہماری نہیں مانی ہمارا انکار کیا ہے رسول اللہ شام کی بات مانی ہے دیکھیں کیسے اعتماد اٹھا رہا ہے رسول اللہ علیہ کے ساتھ کہ ہماری مان لیتے تو نہ مرتے رسول اللہ علیہ السلام کی مانی ہے مارے گئے <سزوج> نوزال یہ منافع کی بولی ہوتی ہے اب اللہ کیا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اللہ کا حسرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لے ہی ان کو اس لیے گئے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں تکلیف رکھے رب اللہ حضال کا حسرت فی کلوب تاکہ تمہارے دلوں میں رب حسرت رکھ دے یہ کیا ہوگا گیا یہ کیا ہوگا یہی یہ کہتے رہو تم اللہ تبارک و تعالی تبارک و تعالی ہی ہوا ہی اس لیے اس لیے گئے ہیں یہاں سے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر کڑھن رہے تم کُڑتے رہو جلتے رہو, تم رہو, تم رہو تم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی بلّہ بل یو یو امید زندگی دینے والا موت دینے والا اللہ ہی ہے پھر تم کیسے کہتے ہو جناب نہ جاتے تو بچ جاتے یہ ہو جاتے تو وہ ہو جاتا ہے یہ این... نہیں آج بھی کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کی پکی نہ کھاتے تو بالکل ٹھیک نہ ہوتے فلانے کے پاس لے جاتے تو بندہ بچ جاتا کبھی نہ مرتا بھئی رب تبارک بتالا و اللہ یو ہو بھائی امید رقت بارک و تالا کیا فرماتا میں سباب تو ویسے ظاہری ہیں حقیقت میں موت اور حیات تو میرے ہاتھ میں وَلا امید میں وہ تو میرے ہاتھ میں میں دیتا ہوں جب آتی ہے وہ اسی وقت آتی ہے جب بندے نے نہ مرنا ہو تو وہ نہیں مرتا گولی جس کی بنی ہے جس کے لیے بنی ہے وہ اسی کو لگے گی اس کی گولی کسی اور کو نہیں لگ سکتی اور کسی اور کی اس اس کو لگ سکتی چاہے جہاں بھی لگے اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام امال کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالی تمہارے تمام امال کو دیکھنے والا ہے تم جو بھی کر رہے ہو نا اکثر اصل میں وہ باتیں یہ کر رہے تھے خیر خائی والی کون سی کر رہے تھے خیر خائی والی بظاہر بھی ان کے دل میں بڑی تکلیف ہے جو صحابہ شہید ہوئے بڑی تکلیف ہے ان کے دلوں میں بڑے دکھ ہے یار نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلّا ماتم البصیر جو اندر کی باتیں ہیں نا تم میرے حبیب سے لوگوں کا اعتماد ہٹانا چاہتے ہو میں وہ دیکھ رہا ہوں ہاں اللہ تعالیٰ تو وہ دیکھ رہا ہے اصل تمہارا مقصد کیا ہے پیچھے میشن کیا ہے تم جو خیر خائی کی باتیں کر رہے ہو اللہ تبارک و تار نے ارشاہ فرمایا بالا ان کتل تم فی سبیل اللہ میں اگر تم اللہ گراہ میں قتل کر دیے جاؤ او متم یا اللہ گراہ میں مر جاؤ یا ویسے مر جاؤ تم تو فہمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جاؤ اس کے دین کے غلبے کے لئے کام کرتے مر جاؤ لَمَغْفِرَتُمْ من اللہ ورحمہ فہمایا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور رحمت ہے خیرم مما یجمعون اس سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ آئی مبارکہ دیکھیں جی بڑی واجب الغور ہے اس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتل کر دی جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مر جاؤ جی تو یہ ضرور بخش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے بخش اور رحمت یہ دو چیزیں تمہیں مل رہی ہیں نا یہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل رہی ہیں تو میں یہ اس سے بہتر ہیں جو کچھ تم مال جمع کر رہے جو کچھ تم مال جمع کر رہے ہو یا پھر زندگی کے کچھ ایام ان دونوں, دونوں دون چیزوں سے موت سے اور شہادت سے بچ کر جو تم زندگی کے ایام مزید جمع کر لو گے یہ اس سے بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم مارے جاؤ سمجھا ہے مسئلہ اب بتائیں بھائی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جان کا ذکر کیا ہے جان جائے تمہاری جہاد میں قتل ہو جاؤ قتل کا ذکر کیا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا ہے کہ فمایا کہ تمہارا جہاد میں شہید ہو جانا یہ اس مال جمع کرنے سے بہتر ہے جو تم اکٹھا کر رہے ہوئے مبارکہ قرآن کریم میں اور شاہ فمایا جب تمہیں اللہ تعالی کا فضل اور رحمت مل جائے جی تو فل تو مومن خوشیاں منائیں مومن خوشیاں منائے, خوشی منائے. خوشی منائے. ہو خیر واج معاون یہ اس سے بہتر ہے جی جمع کر کے رکھتے ہیں یہ آئے مبارکہ مطلع ہے ہر طرح کی خوشی ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوشی مناؤ خوشی کا اظہار کرو خوشی کا اظہار کرو تو ہمارے جو مولوی ہیں خطیب حضرات انہوں نے یہ آئے مبارکہ صرف میلاد کی جھنڈیاں لگانے اور مولویوں کو روٹی کھلانے پر رکھی ہوئی یہی سمجھا ہے مسئلہ وہ کہتے ہیں صرف میلاد کی جھنڈیاں لگانا اور یہ باہر لاکھوں روپے بہا دینا یہ اس کے لیے ہے بس یعنی انہوں نے پڑھنی جب ملاد پر ہے اور کسی موقع پر پڑھنی نہیں تو قوم کا دین کیا بننا ہے بھائی وہ تو ہے ہی اس لیے بھائی میں نے کہا صرف جھنڈیاں لگانا اور یہ چیزیں کرنا جو ہے نا یہ خیر و ممیم اجمعون یہ صرف اسی کے لیے نہیں ہے بلکہ جہاد میں جان دینا بھی خیر و ممیم اجمعون کے تحت ہے یہ بھی رب تبارک رفتہ نے فرمایا قوم نے صرف آسان راہ ڈھونڈ لیا ہے بس جھنڈیاں لگائی اور جناب آپ جھنڈے لگائے اور جلوس نکالے چار اب تو خیر اللہ رحم ہی کرے جو بھی مولوی بالغ ہوتا ہے نا اپنے پیر کا جلوس شروع کر دیتا ہے جو بھی مولوی بالغ ہوتا ہے نا اپنے پیر کا جلوس شروع کر دیتا ہے اب نوز الکا آپ کو حیرانگی ہوگی اتنے جلوس شروع ہو گئے غوث پاک کر لے جلوس شروع ہو گئے میلاد کا سارے جو بھی فارغ بیٹھے نا پاگل کے بچے جن کو کم ہی نہیں ہے دین کا جن کے دل میں درد ہی نہیں ہے دین کا انہوں نے جلوس شروع کر دیے سارے کا جلوس شروع ہو گئے اور ہر پیر کا جلوس شروع کر دیا کہاں جائے بندہ یار بتائیں یہ بھی انہی آج کے لیے رہ گئے ہم اور کوئی کام نہیں کرنا ہم نے دین کے شریعت کا یار دینی شریعت کے دفاع کا کوئی کام نہیں کرنا یہی کام کرنا ہے بس کون سمجھا یار ان کو بڑا عرصہ پہلے مولوی مولولی جماؤ میرے پاس آ گیا کہنے لگے جی غوث پاک کے گیارہویں کا جلوس شروع کرنا تو آپ آئے ساتھ میں نے کہا دفعہ دور یار میں نے کہا شرم کرو یار کس طرف لگا رہے ہو قوم پوری یعنی کہ صرف ایک دن مان لیا بزرگ کا بات ٹھیک ہے غوث رضی اللہ زندگی ساری اس طرح کا کوئی لچڑ نہیں کیا آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ زندگی ساری کوئی کام نہیں کیا ایسا کا کام صرف یہی تھا آپ مدرسے کے مولوی تھے میں قسم خدا کے کہہ رہا ہوں پہ بیٹھ کے حضور کا دین پڑانے والے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تم نے کیا کیا کیا کیا چیرہ دیا ہے لوگوں کو والے کے کی ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کون تھے غوث پاک رضی اللہ تعالم وقت عظیم مجاہد تھے اور بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے کاری تھے آپ صبح صبح آپ کی جناب جو درجے لگتے تھے آپ کے اسباق کے ان میں تجوید کا بھی سبق ہوتا تھا سرف کا سبق ہوتا تھا ناف کا سبق ہوتا تھا علم معانی کا بیان کا بدی کا سبق ہوتا تھا اس میں حدیث کا سبق ہوتا اصول حدیث کا سبق ہوتا پھینک کا سبق ہوتا اصول پھینک کا, کا سبق ہوتا تھا جی اور تفسیر بیان ہوتی تھی اصول تفسیر بیان ہوتی تھی اور اس کے بعد بڑے بڑے جلہ علماء آ کے اپنے مسائل آپ سے حل کروایا کرتے تھے غوث پاک تو وہ تھے یار تم نے کیا کیا صرف جلوسوں میں رکھ دیا پاک اللہ عنہ پوری تاریخ ان کی پوری سیرت ان کی تم نے بدلی کر پکڑ کے یار تو خدا کا خوف کرو یار ہر پیر کے شروع. میں حقیقت رہا ہوں. جلوسوں کو دیکھ لیں کہ بس وہ فارغ بیٹھے ہیں. میں انہیں پتا ہے چلو اس طرف قوم کو لگائے چلو چار تقریریں مل جائیں گی دو پروگرام مل جائیں گے چلو اس طرح بندے کا روٹی دندا چل جائے گا کاموں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا پوری قوم کو اب جنہوں نے جو ایک پوری کھیپ تیار کی ہے نقیب قسم کی ناد خانوں کی اب وہ ناد خان اور نقیب جو ہیں سیدھے شہابہ کو شہابہ کی غصہ کے ان کرا گئے. کرام کر یعنی نقیب جو ہے وہ بھی فیصلے کرتے پھرتے ہیں, پھر ہیں کی باتوں کے. فلانے نے یہ کیا ماں کوئی نہ کسی کو دجال کہہ رہے ہیں کسی کو منافق کہہ رہے ہیں کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں نقیب قسم کے بندے یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں ابھی کچھ عرصہ دو تین سال کی بات ہے یہی پہ اپنی گلی میں ساتھ ایک دو گلیاں چھوڑ کے محفل ہوئی تھی ایک ناگ خان آیا میں حقیقت کیا رہا ہوں اس کے پاؤں میں نے دیکھے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے نہیں دے اسکشاپ میں کام کرتا تھا وہی ساری کالک لگی ہوئی ہے تیل ہوئے پاؤں کو ویسے جناب وہ آ گیا پڑھی لوگوں نے وہ پیسے پھینکے واہ واہ انہوں اس سے بڑا عاشق شکر اب بتائیں گے کیا کریں گے ناد خان جو اس نے سر لگا لگا کے ایک ایک رات کے پچاس پچاس ہزار روپے لیا ان کو جناب یہ سونے کے تاجوں کے ساتھ اور چاندی کے تاجوں کے ساتھ ان کی تاج پوشی ہو رہی بتائیں کیا کیا ہے اس نے گلے کی کمائی کھائی ہے اس نے پوری قوم کو بھوک بنایا ہے اس نے کس سلے میں اس تم یہ سارے انعامات کر رہے تمہیں مدرسے میں بیٹھے ہوئے بےچارا آٹھ دس بارہ ہزار بیس ہزار کا تنخواہ لینے والا شیخ الحدیث بیچارہ تمہیں وہ نظر نہیں آیا جس نے زندگی ساری داڑھی سفید کر دی حضور کی حدیث پڑھاتے ہوئے تم جا کے اس کی خدمت کر دیتے جو ایک رات کے پچاس پچاس ہزار روپے لے اور پچاس پچاس ہزار روپے اس کو اوپر سے ہو جائے لاکھ لاکھ روپے کی ایک رات کمائے اسے تو تم تمہیں نظر آ گیا اس کی تاج پوشی کرنی جو آ کر رہا ہے دین کی شریعت کی اس کی, اسے تمہیں اس کی خدمت تمہیں کیوں نظر نہ ہے یا نہیں یہ ظلم کیا یا نہیں کیا ہم نے یار بتائے ایک مدرس سے پورا مہینہ پڑھا کے اسے بیس ہزار ملے اور یہ لپڑے جاتے ہوئے جناب اتنے پیسے لے لیں اور دین کے لیے ان کی خدمت صفر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم نے خود خطا کی ہے ہم نے خود ان کو آگے لگایا ہے یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے ناچ پڑھنا میں نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سنت یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آ کر ہم نے جب بھی بلایا تھا گستاخوں کو جواب دینے کے لیے بلایا تھا ہاں ممبر رکھا تھا ممبر رکھا تھا کھڑا تیری آواز اونچی جائے اور گستاخوں تک پہنچے اس لیے ممبر پر کھڑا کیا تھا گستاخوں کو جواب دے رہے تھے، حضرت فرماتی ہیں، آقل شابی کو مزہ نہیں آئے کوئی اور دے کسی اور کو بلایا وہ آئے تم جواب دو انہوں نے جواب دیا حضان بن ثابت کو بلایا یہ جائے نا انہوں نے زبان باہر نکالی اتحاش سیکھا برما دی قسم خدا کے مجھے ایسے لگا جیسے حتحسان بن صاحب کی زبان جو ہے نا وہ زبان ہےکرسام ہے کو ہے کے کوئی پتا نہیں لکھنے والا کون ہے کوئی پتا نہیں پڑھنے والا کون ہے لکھنے والا بھی میرا سی ہے راجی قسم کے لوگ ہیں آگے پڑھنے والا بھی وہی ہیں بھائی خدا کے لیے یہاں پہ تم خیر نا ہونا کہ خوش ہو جاؤ تم اللہ تعالی کی نعمت مل گئی ہے تو جو کو جمع کر کے رکھا سارا جھنڈیاں لگا دو تم بھائی میں جب کسی عالم دین, دین کی خدمت کرنے والے کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہ ہو <تصفح> وہاں پہ مولوی ہی کھڑا ہوا کہ لگانے کا ہے تمہیں یہ نظر آتا ہے جھنڈیا لگانے کا سواب ہے یہ نظر نہیں آتا کہ آلمی دین کو کتابیں لے کے دے دو یار تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ عالم دین کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ لے کے دے دو تم <تصفح> عجیب قسم کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ پکڑے جائیں گے میں حقیقت کہہ رہا ہوں خدا کے بندو غور کرو ان باتوں پر <تصفح> یہ ہم نے خود قوم کا منحج جو ہے تبدیل کیا ہے پوری قوم کو اسی طرف لگا دیا اور آپ دیکھ لیں دین پر حملہ ہو پوری قوم باہر آتی ہے باہر آتی قوم نہیں نہ آتی شرید پر حملہ ہو جائے باہر ہیں لوگ بالکل نہیں آتے میلاد والے دن باہر آتے ہیں اور لاکھوں نے کروڑوں بندے باہر آ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے پورے پاکستان میں سوائے عاشق رسولوں کے کوئی ہے ہی نہیں صرف عاشق رسول ہی رہتے ہیں یہاں لیکن جب دین پہ حملہ ہو جائے تو باہر نہیں آتے تو بتا دیتے ہیں ہمیں صرف نبی کے آنے کی خوشی ہے نبی جس لیے آئے ہیں ہمیں اس سے ناراضگی ہے میں سچی کہہ رہا ہوں اگر ان کو آکل سلام کے جو کچھ حضور یار آکلس اسلام آئے کیوں ہے دین دینے کے لیے آئے نا یا صرف حضور میلاد منوانے کے لیے آئے میلاد منوانے کے لیے تو حضور نہیں آئے نا میرا ملا دی مانو بس چھٹی بڑی ذمہ ہو گیا تم چھوٹ گئے سارے تو آکل السلام جس کے لیے آئے آسلام کو دندان مبارک شہید ہوئے ابھی آپ سارا بیان سن رہے ہیں دندان مبارک حضور کے شہید ہوئے آکل السلام کے صحابہ شہید ہوئے رتمیر حمدر رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا اتنا اور ان کے پاس جب ان کی تدفین ہونے لگی رتمیر حمزہ علی اللہ تعالیٰ کی کفن نہیں تھا پورا نہیں تھا پورا جناب ایک طرف کرتے ہیں ساری طرف کرتے ہیں تو پاؤں پاؤں کی طرف کرتے ہیں ہوا تھا کہ تم لوگوں کو ہی باتیں کرنے کے لیے جناب میں تشریف لے گئے پکڑ کے پوری قوم کا مزاج برباد کر دیا جو بھی لکھ تھا مریا سوا لاکھ وہ پیر, کا, پیر, پیر آب آب کو جندا ہوتا اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے جتنے مرے ہوئے ہو جاتے ہیں وہ کھا پچھلے رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک وطار فرمایا کاش کے مولوی ہمارے یہ بھی پڑھیں جیسے وہ پڑھتے ہیں نا جی مال جمع کر کے رکھنا حضور کے میلاد پر خرچ کر دینا جو ہے نا یہ زیادہ ثواب ہے جمع کر کے رکھنے سے میں نے کہا یہ جان جمع کر کے رکھنا نا، جان جمع کر کے رکھنا اس سے زیادہ ثواب ہے اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کر دینا میرے حبیب کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان خرچ کر دو یار جان دینے کی بات جب آئے نا کم از کم خرچ تو کرو پہلے جو کچھ یعنی کہ اپنا وقت دیں ہم دین کے لیے خرچ کرنا یہ ہے یہ بھی خرچ کرنا ہے اپنا وقت دیں دین کے لیے اور جتنا ہو سکتا ہے ہم کما رہے ہیں نا چلو وقت نہیں دے سکتے کما رہے ہیں اس پہ وقت خرچ ہو رہا ہے پیسے پہ اپنا پیسہ دیں دین کے لیے اپنا پیسے دیں دین کے لیے یہ بھی اپنا وقت دینا ہی ہے اپنی جان دینی ہے کیونکہ جان کے خرچ کرنے سے پیسہ جمع ہوا وہ ہمیں وہ بھی جان دینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں نا ہم یار تو رفتار کو اگر تم مر جاؤ قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں اور متم یا مر جاؤ تم اللہ اور ضرور بخش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے خیر یہ بہتر ہے اس سے جو جمع کر کے رکھتے ہیں بھی. کہ عبداللہ بن زندہ ہے؟ مر گیا اس کی ساری سائنسولوجی ساری ساری سارا کچھ گیا ختم ہو گیا نا جی کتنا زندہ رہا فن خواہ بنا تھا تو اللہ تبارک اگر تم مر جاؤ یا پھر تم قتل ہو جاؤ لیل اللہ تحشرون تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جانا ہے تم سارے جمع کیے جاؤ گے تو وہاں ساری باتیں کھل جائیں گے تم آج کہتے پھرتے جی شہید عہد میں کیوں گئے ہماری بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے آج تم لوگوں کا اعتماد رسول اللہ علیہ سے بارگاہ سے آ کر علیہ کی طرف سے ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں تو آنا ہی آنا ہے سب نے اس وقت سارا چل جائے گا تمہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا